رحیم سامعین قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے اسلام ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیم جی جی عباد اللہ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 باقی جو کثر رہ جائے گی وہ ملتان کو اکتیس اکتوبر کو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی آپ جا رہے ہیں نا سارے جلسے میں بھئی بولتا ہی نہیں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کب لے جائیں چپ کو جانا, جانا؟ ان شاء انشاءاللہ ان شاء اللہ وہاں جمعہ جمعہ انشاءاللہ وہاں عام خاص باغ میں ہوگا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 کہ کہ حدیث کی دعوت چاہے اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اندر بہت سے گروہ بہت سی جماعتیں بہت سے فرقے موجود ہیں اور کلو فرحون کے تحت کے ہر جماعت اپنی ہی بات کو درست کرار دیتی اور اپنے ہی گروہ کو اچھا سمجھتی اور اپنے ہی مسلک کا ڈنڈورا پیٹتی ہے میں یہ چاہتا ہوں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 وہ حج جو ہم کرتے ہیں پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں اپنا وقت سڑک کر کے جاتے ہیں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی تجارت کو خیر باز کہہ کے جاتے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ حج کے وہ مسائل سیکھے جن سے حج سے پارغ ہو اور اللہ قبول کر لے کبھی ہم نہیں سوچتے اس پر غور ہی کرتے تو ہم دوستوں آپ سے یہی بات کہنے کے لیے آئے ہیں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 وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں لگو کو تب حرکت دیتے ہیں جبکہ اللہ حرکت دینے کا حکم فرماتا ہے ہماری لاپت ہم ہی. کہتے ہیں دودھ خالص صرف وہ دودھ ہوتا ہے جو بھی یا گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا ہو جس دودھ کے اندر کسی قسم کی اچھی عمدہ آلہ بہتر خوبصورت شہر کی بھی ملاوٹ نہ ہو خالص دودھ صرف اس دودھ کو کہا جاتا ہے لیکن اگر دودھ کے اندر گلاب کا ارک ڈال دیا جائے روح کیوڑا ملا دیا جائے کتنا ہی خوشبودار کیوں نہ ہو یہ ارک گلاب یہ روح کیوڑا دودھ کو خالص رہنے دے گا لوگ یہی کہیں گے کہ دودھ خالص ہے حتہ کہ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 ہم کہتے ہیں یہ ہے پرانے بات والے خدا نے اس پہ اتارا ہے محمد الرسول اللہ ان نہ تن لے تکو نہ منل مندری بے ل عربی مبین ارش والے کا کلام جو روح الامین لے کے تیرے طلبے اتر پہ نازل ہوا ہے اس پرانے مجید کو عرش والے خدا نے پتارا اس پرانے مجید کے اندر چھٹے پائے میں سورہ معائدہ کے اندر اللہ نے کہا الیوم اک تو لکم دینکم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 ڈالے جانے کی گنجائش باقی <تصفح> پھر مرنا صاف ہو گیا ہم نے کہا دین صرف وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے نبی کے فرمان میں ہے دوسری کوئی چیز دین نہیں ہے چاہے کہنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو بڑائی اپنی جگہ دین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 فاروق بھی بھی کتابوں سنت کے علاوہ کچھ نہیں مانتا تھا تیرا عثمان بھی کچھ نہیں مانتا تھا تیرا بھی کچھ نہیں مانتا تھا تیرا سلیسی بھی کچھ نہیں مانتا تھا تیرا بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا بھی کچھ نہیں مانتا تھا، تیرا زبیر بھی کچھ نہیں مانتا تھا۔ اللہ تیرے نبی نے ان کا نام لے کر ان کو جنتی کہا تھا اگر یہ جنت میں کتاب و سنت کو مان کر جا سکتے اور ساری چیزوں کو ٹکرا کے جا سکتے تو اللہ ہم ان کے پیروکاروں پہ جنت کیسے حرام ہو سکتی <تصفح> بات سمجھتے ہیں اگر کسی فکا کا نام قرآن میں موجود ہے تو ہم کو منوالو آلو ہم صبح مان لے کے لیے اگر نہیں ہے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن حوض اوسر پہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے وہ کہے گا نام میرا لیتے تھے مانتے اس کو تھے ہم کیا جواب دیں گے رسول اللہ کا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 ہم کو کیا کہتے ہو ہم پر کیا الزام رکھتے ہو ہم کو کیا گالی کہتے ہو ہم کہیں گے بجر میں اس کے تو امی پسند گو بھائی تو نیل بر سر بابا کہ خوش تماشائی آکا ہم نے دنیا میں اگر گالیاں کھائی ہیں تو یا عش والے کی توحید کے لیے کھائی ہیں یا مدینے والے کری محبت کے لیے کھائی ہیں خونے نہ ہے خواہ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 اور کسی کی محبت اس میں ڈالے جانے کی گنجائش ہی باتیں تمہارا دل بڑا پٹل جتنا ہے جس میں ملتان کی بھی محبت پاک پٹن کی بھی کلیئر کی بھی اجمیر کی بھی چاچنا کی بھی مٹن کوٹ کی بھی بڑا ہے ہمارا دل چھوٹا ہے ہم کو کیوں گالی دیتے ہم نے تو کہا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ مدینے والے کے حکم کے سوا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 ہم تو بیٹھے اس گاڑی میں ہیں جس کا کوئی سٹیشن آتا ہی نہیں رکتی ہے تو یا مدینے میں رکتی ہے یا مکے میں جا کے ہے ہم کو کیوں کالی دیتے ہم نے بس دو ہی کو سب کچھ سمجھا عرش والے کو خدا سمجھا اور فرش والے کو مستعفی سمجھا اور کسی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں تو دوستو ہماری دعوت کا خلاصہ یہی ہے جھگڑے گلابی یہی شام یہ نہیں کہا کبوتر والی مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ یہ نہیں کہا کہاں قرآن کے پاس ہو رحمت کائنات کے سرمان کے پاس ہو جھگڑے ختم ہو جاؤ آ جاؤ علی پور کے لوگ میری یہ دعوت ہے اور میں اپنے قاری صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں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 اور میرے مسلط کا ایک مسئلہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ماں نے بیٹا نہیں جنا جو اپنے مسلب کے ہر مسئلے کی قسم کھا اور آو میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں خدا کی قسم ہے کے مسلط کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو یا رب کے قرآن میں نہیں یا محمد کے فرمان میں نہیں ہے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 ہمارے اندر کبھی یہ نہیں کہا گیا ہمارے عالم نے یہ کہا ہم یہی کہتے ہیں ہمارے رب نے یہ کہا ہے ہمارے رسول نے یہ کہا لوگوں یہ ایر حدیث کی دعوت کا خلاصہ ہے آ جاؤ تعصبات کو چھوڑ دو فر پابندیوں کے خال سے باہر نکل آؤ کے دھ دو یہ دعوت سب کی مشترک دعوت ہے یہ دین سب کا مشترک دین ہے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 ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق کتا فرمائے